بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور اسلحہ کی ضرورت اسلام کی عظمت سربلندی اور بقا جہاد میں ہے اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایسے افراد ہوں جو تن من دھن کی بازی لگا کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں اور ایسا اسلحہ ہو جس کے ذریعے دشمنان اسلام جنگ سے قبل خوف زدہ اور مرعوب ہوں اور جنگ کے دوران اس اسلحہ سے ان کا قلع کما کیا جا سکے چونکہ جہاد اسلام کے ان احکامات میں سے ہے جن پر اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی حفاظت موقوف ہے اس لیے اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا گیا ہے چنانچہ جہاد کے لیے افرادی اور عسکری قوت بنانے کی طرف اسلام نے خاص توجہ دلائی ہے اور اس سلسلے میں خصوصی احکامات نافذ فرمائے ہیں